بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ویل للمطففین ناپ اور طول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس يستوفون جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں کلو ہوں او اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں الم کیا یہ لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے لیمین یعنی ایک بڑے سخت دن میں یوم اپنی عالمی جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے کل کتاب الفجار لفی سجین سن رکھو کہ بدکاروں کے آمال نامے سجین میں ہوں گے وما أدراك ما اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے کتاب ایک دفتر ہے لکھا ہوا مز اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے اللہ یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں وما به إلا كل معتد اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گنا ہے کو جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں چل بل کون الا کلو میں ہر گز نہیں بات یہ ہے کہ یہ جو امالے بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے چلو محجوب بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے فور الجحیم پھر یہ لوگ یقین دو زخم جا داخل ہوں گے تم میں کو تم بھی تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹ لاتے تھے لفی یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے عمال نامیں علیین میں ہوں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے کتاب مرقوم ایک دفتر ہے لکھا ہوا يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتی ہیں ان لفی نعیم بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے آل تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے فی جو ہی نورت تم ان کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لو گے ان کو شراب خالص سر با مہر پلائی جائے گی مسک وفی جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے لیے ریس کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی ریز کریں او مزا من تسلیم اور اس میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی آئی نئی یشوبی حل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 حکارت سے اشارے کرتے وہ علم کو لوگ کو لبو سکی اور جب اپنے گھروں کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے وہ علم ام جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں وما حالانکہ وہ کافر ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے کہ کی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے ہلسوئی آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ مل گیا نا